جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور مکائل کا تو اللہ دشمن ہے کافروں کا